السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسے لائبریری کراچی وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ خواب زد طول لا الہ الا ہوا الیه المصیر <تصفح> <تصفح> و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو ولا ندلہ لا شریک لہو ولا ندلہ ولا معین واشهد ان محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الامم وازواجه امهات المؤمنين الرَّجِيمِ سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم لهم تجري تحتها خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بہدب لا شریک کے لیے لائق اور زیبہ ہیں جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے حاجت روا اور مشکل کشاہ ہے صلاۃ و سلام ہوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شاف المد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آج میرے لیے خوش نصیبی ہے سعادت مندی ہے کہ آج آپ کی رحمانیہ مسجد میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے غالباً محترم بھائی فیصل صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس ماہانہ پروگرام میں ایسے عالم ایسے خطیب کو بلائیں کہ جو محقق ہو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ آگے وہ کہیں گے کہ آج ہم سے غلطی ہو گئی ہے محققین بحمد للہ یہاں تشریف لاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں خطاب کرتے ہیں علماء کرام آتے ہیں آج سیکھا ہوا سبق یاد کیا ہوا سبق دہراؤں گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کرام بڑے عظیم لوگ تھے قرآن میں اور اللہ کے ویار حبیب علیہ السلام کے فرامین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بڑی فضیلت بیان کی ہے ان کی بڑی شان ہے بڑا مقام اللہ نے بڑے مرتبت سے ان کو نوازا یہ معمولی اعزاز نہیں ہے ان کے لیے کہ ان صحابہ نے کائنات کے امام سے برائے راست دین سیکھا ہے صحابہ اکرام کی تربیت اللہ کے پیارے حبیب نے فرمائی ہے اور وہ تمام خوبیاں وہ صفات کہ جو اہل ایمان میں ہونا چاہیے اور جو جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ صحابہ کرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی صحابہ کرام ویسے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث اگر ہم پڑھتے ہیں صحابہ کے فضائل دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی الگ الگ تعریفیں کی ہیں الگ الگ اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی الگر جتنے بھی صحابہ ہیں کتنے صحابہ ایسے ملیں گے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے نام لے لے کر یہاں تک کہ صحابہ ہی نہیں بلکہ صحابیات عورتوں میں بھی اللہ کے محبوب نے جنت کی خوشخبریاں ان کی زندگیوں میں دی ہے پھر صحابہ اور تابعین ان کی مثالیں دیا کرتے تھے ان کی مثالیں دیا کرتے تھے بطور نمونے کے طور پر صحابہ اور تابعین انہیں پیش کرتے تھے اور ان کی خوبیوں کو ان کے کمالات کو اور جو ان میں بہترین صفات ہوا کرتی تھی اس کا تذکرہ کرتے اور دیگر لوگ صحابہ کی سیرتوں کو سامنے رکھ کے اپنی اصلاح کیا کرتے وجہ کیا ہے یقینی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے ایمان کی ان کے ایمان کے تذکرے ہی نہیں کیے بلکہ ان کے ایمان کی ضمانت دی ہے ضمانتیں دی ہے یہ کوئی معمولی اعزاز ہے کہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان آمنو بے مسلم آمن بات ہی ختم کرتی ہے اللہ کہ اس طرح تم ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہدایت یافتہ بن جاؤ ہدایت کے منصب پر تمہیں بھی فائز کر دیا جائے کامیابیاں اور کامرانیاں تمہارا مقدر بنا دی جائے فرمایا ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے صحابہ اکرام قرآن مجید صحابہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ صرف صحابہ کے ایمان ہی کی ضمانت نہیں دی جو ایمان کے تقاضے تھے عمل اللہ نے صحابہ کے اعمال کی بھی ضمانت دی ہے بعد میں آنے والوں سے یہ کہا رب العالمین نے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت مل جائے تم کامیاب ہو جاؤ تو رب, ہے فَإن آمنوا بمثل ما آمنتم اور پھر رب فرماتا ہے کہ دوسرے مقام پہ سے بارے میں سور توبہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ سام یقینی رب العالمین اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہے اپنے نبی کے صحابہ سے رب العالمین راضی ہے لیکن رب فرماتا ہے کہ بعد میں آنے والے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی رب کی رضا کا رضول ہو جائے رب کی رضا انہیں بھی مل جائے تو رب العالمین فرماتا ہے انداز گفتار طریقہ تمہارا کردار تمہارے رویے تمہارے معمولات تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ میرے نبی کے صحابہ کے مطابق اگر ہوگا ر فرماتا ہے میں ان سے راضی تھا لیکن چونکہ تم نے بھی میرے نبی کے صحابہ جیسا طرز اختیار کیا ہے رضی اللہ عنہم میں ان ہی سے راضی نہیں بلکہ تم سے بھی اسی طرح رب العالمین راضی جس طرح نبی کے صحابہ سے راضی تھا لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی صحابہ جیسا اور عمل بھی اعمال بھی صحابہ جیسے لیکن رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال میرے نبی کے صحابہ جیسے نہ ہوئے ان سے برعکس ہوئے ان سے ہٹ کے تم نے زندگیاں گزاری اور اپنے اپنے دعائیاں دیتے رہے اپنے اپنے آوازیں بلند کرتے رہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا رب العالمین فرماتا ہے پھر ایسے لوگوں کے مقدر میں میں نے کامیابی نہیں لکھی بلکہ رب العالمین نے دردناک عذاب رکھے ہیں اللہ کے ادابوں میں مبتلا کیے جائیں گے وہ اللہ کے عذاب ان پر مسلط کیے جائیں قرآن پڑھ کو, کو یہ ہدایت یافتہ ہیں یہ کامران ہیں جہاں رب العالمین فرماتا ہے کہ رد اللہ عنہم بردو یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی فرمایا وَمَن يشاقق الرسول بعد ما تبين له ما اگر صحابہ جیسے آمل کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہے اور اگر صحابہ سے ہٹ کر تمہاری طرز زندگی دیکھی گئی رب فرماتا ہے نولی اگر تم نے غیر سبیل المؤمنین پر عمل کیا تو رب العالمین فرماتا ہے ہم تمہیں روکیں گے نولی تولا جس طرف تم جا رہے ہو گے اپنی منمانیاں کرتے رہو جو دل میں آئے وہ کرو جو من چاہے وہ کرو جو تمہارا وہ سب کچھ کرتے رہو ہم تمہیں نہیں روکیں گے نہیں گزاری تو العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے کیا بنایا ہے جہنم بنائی ہے نبی علیہ السلام ہیں میرے صحابہ بڑے عظیم ہیں میرے صحابہ بڑے عظیم ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام بخاری میں یہ روایت موجود ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہنا آج جس کی جو مرضی آتی ہے کہہ, جو ہے کہہ دیتا ہے جس کے جو میں آتا ہے ہے کہہ دیتا جس کے بڑے جو کہ ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح اللہ اکبر صحابہ کرام کے بارے میں لبشائی کرتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کو کبھی بھی برا نہیں کہنا میرے صحابہ کا وہ مقام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے دنیا والو اے میری امت کے لوگوں بعد میں آنے والوں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ تم اگر اللہ کے رات کر سکتے تم سونا خرچ کرو اور یہ معمولی ہم تو وہ ہیں خدا کی قسم صحابہ نے صحابہ کی وہ عزت وہ مقام ربائی ہے اللہ اکبر صحابہ کے قدموں میں لگی ہوئی دھول کی بھی میں اور آپ برابری نہیں کر سکتے لیکن انداز اختیار کرنے کی کوشش میں کوئی کمی کوئی کجی میں نے اور آپ نے نہیں رکھی پیارے محبوب علیہ السلام لوگوں کو نصیحتیں مارے اللہ کی پیارے حبیب لوگوں کو نصیحتیں فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں اے میری امت اے ایمان کا بول رہے ہوں گے ان فتنوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت تک بیان کر دیا گے اصول بیان کر دیا اے میری امت کے لوگوں علیکم بے امری او اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو پریشانیوں سے مصیبتوں اور آفات سے آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہو علیکم کم بے امری اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاب کرم کر فرمایا کہا امر اول کی طرف اگر تم آ جاؤ گے ترے زندگی رب العزت تمہاری حفاظت فرمائے گا اور تم جو ہے اس وقت کامیاب ہو جاؤ صحابہ کرام جیسی زندگیوں کو کیا ہے کون فرما اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی صحابہ کا ذکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام برماتے آنے والے وقت انتہائی خطرناک ہوں گے ایام صبر آنے والے بڑی مشکلات بڑے پریشانیوں کے انتہائی فکروں کے دور ہوں گے پیارے محبوب علیہ السلام برماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دیکھ لینا ہر شخص اپنے آبادی کی دہائی دے رہا ہے ہر ایک اپنے آپ کو ہاتھ کہتا ہے سمجھ نہیں آتا بس آؤ کا تو کہاں جائیں اتنا بڑا چمبے है ہے داڑیاں بھی ہیں پگڑیاں بھی ہیں और اور भी بھی ہیں آنکھوں میں سرمے اور کاجلے بھی نظر آتی ہے یہ ساری چیزیں ہیں گدیاں بھی ہیں گدی نشین بھی نظر آتے ہیں لگتا ایسا ہے کہ اللہ اکبر اور لوگ یہ کہتے اتنی ہے یہ ہے وہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے, صحابہ اے میرے صحابہ اللہ اکبر ان فطروں کے دور میں ان آزمائشوں کے ان کٹن اوقات میں اللہ اکبر اگر تم دیکھو تو علیکم الاول جو میرے صحابہ محفوظ کر رہے ہو ان فتنوں کے دور میں تمہاری جیسی زندگیاں گزارنے والے کوئی ہوگا تو رب العالمین اس کو اتنا اجر اتا فرمائے گا کہ جتنا اجر رب العالمین پچاس افراد کو عطا فرماتا ہے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول جو اجر رب الزد اس حدیث کو بخاری کی روایت کو سامنے رکھے گے کہ آم لوگ جو ہیں بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے وہ مقام نہیں مل سکتا جو مقام صحابہ کو آدھی مٹھی اناج گندم یا کسی بھی چیز کے دانے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے ایک مٹھی آدھی مٹھی معمولی سا اللہ کے راستے میں صحابی نے دے تم بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر خرچ کر دو اللہ اکبر تم صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے ان تک نہیں پہنچ سکتے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ پچاس آدمیوں کے برابر جو اللہ اجر عطا فرمائے گا وہ ہم میں سے ہوں گے کہ یا بعد میں جو لوگوں کو تو نے اجر کی تقسیم تو نے رکھی ہے ان لوگوں کے مطابق اضر ملے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پچاس افراد کے برابر جو اللہ اجر دے گا وہ صحابہ میرے صحابہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں بلکہ جو اجر اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اللہ ان کو وہ اجر اطا فرمائے کیا صحابہ کے لیے کچھ اور ہے بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ اور اصول ہے کچھ اور قانون ہے نہیں فرمایا ولندید اللہ کی سنتوں میں اللہ کے اصولوں میں اللہ کے قوانین میں رد و بدل بدلگی کیا جاتا سگابا کے لیے رکھے تھے وہی رب العالمی صاحب اللہ کے پیارے ابھی بھلے سلم فرماتے گئے صحابہ کو رب العالمین نے بڑوں مکان دیا گئے یہ قرآن مجید میں ان کی کو بیان کرتا ہے کیوں نہ رب العالمین اپنے نبی کے شغاب کو مقام دے گا قرآن پڑھے ان کی سبات ان کی کیفیات کا جائزہ لیجئے رب قرآن میں کہتا ہے محمد الرسول اگر دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ زندگیاں انہوں نے اللہ کے سامنے ماتھے ٹھیک گزار دی ہے صحابہ نے رکو گی رکو کیے زندگیاں اس میں گزار دی صحابہ سہابا اللہ اکبر عبادتوں میں دیکھو ریادتوں میں دیکھو تفرے اور میں اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کا جائیں ذلے ہر میدان میں ہر امتحان میں یہ صحابہ نظر آتے گئے رب العالمین فرماتا گئے صرف عبادت ہے کہ نہیں لمبی داڑیاں آ اللہ اکبر صرف اپنے داتوں پر ملتے بے یہ نظر نہیں آئے میں اس کی وضاغت کر رہا ہوں ہی میں نمبر اول نہیں آپس کے معام کی جب بات آتی تو رب العالمین فرماتا گئے حقوق اللہ میں بھی نمبر اول گئے اور حقوق الباد کی بات آئی فرما پڑھتے ہیں صفوں میں پہلی صف میں نظر آتے ہیں لیکن ہمارے آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں قطع تعلق کیا ہوا ہے ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے دوسروں کی خوشیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی کسی کو دیکھتے ہوئے خدا کی قسم کسی کی بھی خوشیاں ہمیں رشتے داروں میں علاقے میں کنبے میں قبیلے میں یا اپنے اللہ پڑوس میں کسی کو کوئی خوشی مل جائے ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا صحابہ میں ضرور تھی لیکن وہ کرم اگر تھے تو وہ کافروں کے مقابلے لیکن انتہائی نرم نظر آتے تھے لیکن آپس میں, میں محبتیں تھیں بڑی سنجیدگیوں والی صحابہ صحاب رضوان اللہ علیہ اجمائین زندگیاں گزاری ہے دیکھیے تو صحیح صحابہ آج اگر ہم کسی کو سلام کریں نہ اور سلام کا جواب اگر میرے مطابق نہ ملے جواب دے دیا اس نے لیکن میرے مطابق اگر سلام کا جواب گرم جوشی سے اگر وہ نہ دے سکا کسی مجبوری کے تحت میں اور آپ جو ہے نا وہ مو چڑھاتے ہیں منہ ہمارے اتر جاتے ہیں تیوریوں پر ہمارے بل آ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون ہیں ابر فاروق رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق کا خلافت ہے دور خلافت ہے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے راستے میں حضرت عثمان غنی پر نظر پڑی معمول تھا میں نرم رویے تھے ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے اللہ کے الطعام وصل سلام بات باللیل بالناس نیام تدخل الجنت بسلام یہ خوبیاں سلام کیا کرو اللہ اکبر ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو سلا کر تحجد کی نمازیں پڑھا کرو اللہ اکبر اللہ کے نبی علیہ السلام بروادے تدخل الجنت بسلام یہ خوبیاں تم پیدا کرو اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا صحابہ میں یہ چیزیں موجود تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو وہ گزرتے ہوئے نظر پڑی عثمان غنی رضی اللہ تعالی تالا کو پر نظر پڑ جاتی ہے عمر فاروق سلام کرتے ہیں لیکن عثمان کی طرف سے جواب نہیں مل رہا اگر دیا ہے تو عمر فاروق عثمان غنی کے جواب کو سن نہ سکے آئی تحمل مدادی کے گزر گئے ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آنا ہوا ابو, بکر اے ابو بکر مجھے لگتا ہے کہ میں نے عثمان کو سلام کیا لیکن میرے سلام کا جواب عثمان نے لگی دیا اللہ اکبر عثمان نے بھی آ گئے ایسے نہیں ابو بکر نے یوں نہیں ہوں نہیں کہ عثمان تو نے جواب کیوں نہیں دیا کیوں تو نے جواب نہیں دیا بڑی حکمت سے بڑی دانائی سے انتگائی تردا جی سے ابو بکر اللہ اکبر جانتی رہ مقام مقام میں گم تھے عمر تمہاری برابر میں سے گزرے سلم کیا تم نے کن سوچوں کی وجہ سے جواب نہیں دیا عثمان غنی کہتے گئے کر اللہ اکبر میں واقعی اس وقت سوچوں میں گم تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے برابر میں سے سلام کرتا سوچے تھی کون سے خیالات وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی نجات کس میں ہے کامیابی کس کس میں میں ہے رب العالمین نے کس میں رکھی ہے ایسے حصول اور بتا دیجئے کہ جس میں رب العالمین نے ایسا نسخہ بتا دیجئے جس نسخے پر عمل کرنے کی وجہ سے کامیابیوں کا حصول ہو جائے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا میں بھول جایا کرتا تھا میں بھول کرتا تھا ابو بکر نبی علیہ السلام کے صحابی ابو بکر فرماتے اب شر اے, اے عثمان خوشخبری ہو تیرے لیے جو سوال تو اللہ کے رسول سے نہیں کر سکا میں نے اللہ کے محبوب سے وہ پوچھ لیا تھا میں نے اللہ کے رسول سے وہ سوال کر لیا تھا اور اللہ کے نبی سے صحابہ اکثر سوال کرتے تھے ابو بکر نے ہی سوال نہیں کیا کہ نجات کس میں ہے صرف عثمان خنی کی ہی تک نہیں تھی کہ اللہ کے رسول سے میں سوال کر لوں کہ نجات کس میں ہے دیگر صحابہ بھی اللہ کے رسول سے سوال کیا کرتے تھے کہ من نہ جا اللہ کے رسول بتا دیجیے کہ نجات کس میں ہے کسی کو کوئی اصول کسی کو کوئی ضابطہ کسی کو کوئی نسخہ اللہ اکبر زندگی کے گزارنے کے سنہری اصول صحابہ گرام کو بتایا کرتے اور صحابہ ان اصولوں پر عمل کرتے ہم تو ایک کام سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں صحابہ نکالتے نہیں تھے لیکن ان صحابہ کی محبت دیکھیں پیار دیکھیں ایک دوسرے کا ادب اور احترام دیکھیں ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ جناب میرا مقام میرا رتبہ میں خلیفہ ہوں جو چاہوں اس غنی سے لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان محبت نہیں تھی لوگ ضلع بیانیاں کرتے رب کہہ کر رہا ہے کہ رو ہما او نہ ہو ان میں آپس میں وہ محبت تھی کہ شاید وہ مثال قیامت تک مل ہی نہیں سکتی ان کی محبتوں کو ان کے پیار کو ان کی مبت کو ان کے ایمان کو ان کے اعمال ان کے اخلاص اور ان کے طور و طریقوں کو رب العالمین نے ضابطے کے طور پر قرآن کے اندر بیان کیا اصول زندگی گزارنے فرمایا فہم آ العليم بھی الله فیو احسن من الله <عَابِدُهُون> دیکھیے تو صحیح صحابہ کی طرح اللہ تعریف بیان کر رہا ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ اکبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لگتا کیا ہے ہوا بھی ایسا ہی ہے صحابہ نے کوئی کمی کجی نہیں چھوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کر دیں دے سمام سال کو دیکھ لیجئے سہ ماما نے کیا کیا صحابہ کرام نے اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تین دن اس سے پہلے اگر سماما سے پوچھا کہ کیا حال ہے کیا کیفیت ہے اللہ کے رسول پوچھتے میرے بارے میں کیا تمہارا اللہ اکبر کیا سوچ رکھتے ہو کیا کرتے ہوئے ہماری سبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی لیکن صرف تین, تین دن کے بعد جب وہ ایمام لے کر آئے اللہ اکبر پھر پوچھا سماما بتا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ اللہ کے نبی پہلے جو تھا وہ تھا لیکن آج دنیا میں آپ سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آتا اللہ کے رسول یہ غلہ ہے یہ اناج ہے بہت بڑا تاجر ہے اپنے علاقے کے بڑے ہیں اللہ کے رسول آج سے پہلے میرے اپنے ذاتی اطول چلتے تھے آج اگر یہ غلہ اناج اور یہ تمام ترتیارتی سارا سامان بکے گا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میری چلتی تھی اب اگر چلے گی تو وہ آپ کی چلے گی اب آپ کی چلے گی یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اپنے تمام ترمال اپنا تمال اسباب اپنی تجارت اور اپنا لین دین سب کا سب صاحب کرام نے اللہ کے محبوب پر اللہ پر قربان کر دیا اور اللہ کے محبوب کے طریقے پر انہوں نے ساری چیزوں کا استعمال کیا اور یہی چیزیں پھر صحابہ میں بعد میں بھی نہیں بعد میں بھی صحابہ کرام میں رہی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ کے نبی کے کزن چچا زاد بھائی ہیں آج مامو زاد بھائی اور بہنوں میں تو محبت نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن چچا زاد رشتہ داروں کے اندر جو باپ کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں ان میں محبت نظر نہیں آ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ عورتوں کا قصور ہے عورتیں لڑوا دیتی ہیں زیادہ رجحان عورتوں کا اپنی ماں اپنی خالاؤں اور اپنے بھائیوں کی طرح ہوتا ہے میں اس موقع پر کہتا ہوں کہ کیا مرد نے اللہ کو پاور نہیں دیا تربیت میں کمی تھی یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں پھوٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے جو محبت ننیال میں ہے وہ ددیال میں کیوں نہیں ہو سکتی حالانکہ رب العالمین نے اصل رشتے جو ہے وہ ددیال کے حوالے سے رب الجت نے بنایا ہے وہاں پر شیطان نے ایسی دراڑیں ڈالی ہے کہ اللہ اکبر ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں موت اور میت کے موقع پر ہی صرف سلام دعائیں ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زاد بھائی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد کے نام عبداللہ تھا اور اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس ہے یہ اللہ کے رسول کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول کے بعد لوگوں کو دین کا درس دے سیکھیے صحابہ سے صحابہ کی زندگیوں کو سامنے رکھے بالمعروف، یہ صحابہ کا تھا، یہ صحابہ اکرام کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا امر بل ان کی زندگیوں کا وتیرہ تھا لوگوں کو نیکی کا حکم کیا کرتے تھے صحابہ اور برائیوں سے صحابہ روکتے تھے کیا انداز تھا الله اكبر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة صفتے ہونی اولیاء اولی یہ مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے صحابہ کرام میں خیر خواہی نہیں تھی صحابہ کرام کس طرح لوگوں کو بادو نصیحت کیا کرتے کس طرح صحابہ کرام نے اگر اس طرف جائیں بڑا وقت شاہی ہوگا میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کا وطیرہ ہونا چاہیے یہ مومنین کی صفت ہے اگر مومن کہلوانے والے میں امر بی معروح نہیں ہے خدا کی قسم رب العالمین فرماتا ہے والعاصر ان الانسان لفی خزر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواصوا بالحق وطواصوا بالصب ابھی تیرا ایمان اس لیے مکمل نہیں خسارہ پانے والوں میں تیرا شمار ہے کیوں؟ تو ایمان تو لے کر آیا ہے لیکن جو صفات رب تجھے عطا کی ہے لوگوں میں اس کی وہ دعوت اپنے میں پیدا کرنی پڑے اِلَّا آمنوا ایمان عمل بالحق لوگوں میں حق کی تلقیم کرنا صحابہ نے یہ کیا اور کس طرح کی ہے اللہ رب ال صحابہ اکرام نے اشاعت کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ لوگوں کو واس کر یا تو جب ہم دعوت کے لیے بیٹھتے ہیں نا کوئی نشستیں ہوتی ہیں کوئی بیان ہوتا ہے آج ہمارے لوگوں کے اندر جو ایک وتیرا بن چکا ہے رٹی رٹائی تقریریں وہ کتابیں جو اللہ, اللہ حوالہ سنا کے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی اور اگر پوچھ لو کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے میرے پاس ایک ہماری مسجد میں ایک صحابہ ہے وہ کسی صاحب کو درس کے لیے لے آئے بڑا اچھا چہرہ تھا ٹوپی تھی وزا کتھا بہت پیاری تھی وائٹ لباس تھا اپنی تقریر بڑا پر اثر انہوں نے بیان کیا پر اثر اس میں کوئی شک نہیں جو چیز اچھی ہے وہ ہے لیکن دو تین چیزیں انہوں نے ایسے واقعات بیان کیے وہ واقعات بھی ایسے تھے جو رومٹے کھڑے کر رہے تھے رونگے کھڑے کر رہے تھے لیکن بعد میں ایک سوال کیا میں نے کہا درت حوالا اگلے بالکل جو لے کر آئے تھے وہ تھے نے سوال کیا آدمی کے پاس میں دے دوں گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سے بھی سوال کیے جاتے تھے ستر ستر سوالوں کے اندر بارہ تیرہ سوالوں کا جواب اس کے علاوہ ہر سوال کے بارے میں کہتے ہیں مجھے نہیں آتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا مجھے علم نہیں ہے جو صحاب ان کو لے کر آئے تھے اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں شاید بغیر قسم کے بھی آپ مجھ پہ یقین کریں گے وہ جو صحاب لے کر آئے تھے وہ گرم ہو گئے مجھ پہ کہنا کہ یہی تو بےعد بھی ہے تم لوگوں میں اسی لیے تمہارا دین اور تمہارا فہم جو ہے وہ جس چیز کی تم داغ لوگوں تک نہیں پوچھ رہا تم پکڑ پکڑ کے پوچھتے ہو اللہ کی قسم جس حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ اللہ کے قران سے کوئی دلیل دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی دلیل یہی چیز ہے اللہ نے فرمایا قیامت تک یہ قائم اور دائم رہے گی فیصلے بھی اگر اللہ کرے گا نا قیامت کے دن تو قران اور حدیث پر ہی فیصلے کرے گا گرم ہو گئے وہ غصے ہو لیکن ابن عباس کو دیکھیے ابن عباس کو دیکھیے ابن عباس ردی اللہ گالان لوگوں میں واس کر رہے گئے لوگوں کو نصیحتیں کر رہے گئے مل کا کا سکھا رہے گئے گئے امل کسی فضائل نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کس طرح کیا کیسے کیا کس طرح تلطیل فرمائی ہم نے کیسے کرنا گئے اس طرح اس طرح اللہ کے نبی نے کیا حجو کی کے نبی علیہ السلام کے فرامین ابن عباس سنا رہے گئے ابھی بیان کر رہے تھے یا بیان مکمل ہو گیا نشست میں بیٹھے ہوئے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا حج تمتو کے سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کا نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے بڑے فضائل ہے ابو بکر رضی عمر فارو ان دونوں یہ شیخین جو ہے اللہ نے بڑی خدیلت رکھی ہے یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا پوری امت میں جو مقام ابو بکر اور عمر کو دیا ہے اللہ نے وہ کسی کو نہیں دیا وہ کسی کو مقام نہیں دیا رب العدد اور ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر کسی نے بات کی تھی تو وہ صحابہ سے ہٹ کر تیری اور میری یا کسی بڑے اور کی بات نہیں کی تھی انہوں نے امت میں جن کو رب نے سب سے بڑا مقام اور رفاط اور مرتبہ نبابا ہے اسی کا نام لیا کہا اس بارے میں ابو بکر یہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں ابن عباس اللہ پہلے ہی بیان آپ اس میں یہ محبت کیا کرتے تھے لیکن جہاں دین کی اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی تھی پھر وہ کسی کی اہمیت کسی کی فدیلت وہ ایک الگ مقام رکھتی ہے لیکن بات اگر وہ مانتے تھے یا منباتے تھے تو وہ اللہ کی بات ہوتی تھی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عدم الگ ہے احترام حیثیت رکھتا ہے فضیلت اور ابو بکر اور عمر کی شام اگر اس طرف جائے ابو بکر کو کم مقام ملا کم مقام ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شاید سندن شاید یہ روایت کسی نے میں نے خود نہیں دیکھی این ممکن ہے سندن یہ کچھ کمزور ہو تو اس کو نکال دیجئے گا اپنے ذہنوں سے تحقیق کے بعد آئی ہے تو اس کا ذکر کر رہا ہوں بکر ستیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اللہ کے رسول کے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے الڈے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے دونوں شیخین کے چہرے پر بھی تبصن تھا صحابہ اکرام نے ان تینوں کو دیکھا کائنات کے امام کے رخ انور پر نظر ڈالی ان دونوں کے چہروں کو مسکراتا ہوا دیکھا صحابہ اکرام بھی مسکرا دیئے علیہ السلام ہیں میرے صحابہ تم کیوں کے جب اپنی قبر سے کھڑے ہو کے اللہ کی عدالت میں کے میں فاروق میرے اور ابو بکر عمر کے چہرے پر تبسم ہوگا آپ جو مندر دیکھ رہے یہ مندر قیامت کے دن بھی تم دیکھو گے اتنی فضیلت ہے اور حضرت عمر فاروق سوچتے تھے مشورہ دیتے اللہ قرآن بنا دیتا اللہ قرآن بنا دیتا یہ معمولی شان نہیں ہے عمر فاروق کی کہ نبی علیہ السلام فرماتے میرے بعد کسی نے نبوت و رسالت کے منصب پر فائد نہیں ہونا میں خاتم النبیین ہوں اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو لکانا بے عمر اللہ نبوبت رسالت کے منصب پر عمر فاروق کو باعث کرتا بات اگر انہوں نے کہی تھی تو ابو بکر کی کری تھی بات کری تو کس کی کری عمر فاروق کی لیکن ابن ابا رضی اللہ بیان کر رہے ہیں بیان کرتے کرتے جب ان کی باتوں کو سنا جاؤ گے اللہ رب العالمین فلا اور کامیابی تمہارا مقدر بنا دے گا میں اپنے نبی کی سزاب سے رادی کی نہیں بلکہ رضی اللہ میں تم سے بھی راضی اور اللہ نبی کے سگابا سے خوبیاں تھی ان صحابہ کرام کے ابن عباس کہتے ردی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر میں تمہیں اللہ کے نبی کا پیغام دے رہا اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہو اللہ کے نبی کے حدیث سنا رہا ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ اکبر وہ پیغام جو مجھے آپ کو دنیا والوں ریزی دنیا تک قیامت تک کلی ہے اصول اور قانون اللہ کے رسول دے کر گئے وہ میں تمہیں سنا رہا ہو اور تم کہتے ہو ابو بکر نے یہ کہا عمر فاروق نے یہ کہا مجھے درد لگ رہا ہے کہ تمہارا یہ عمل یہ الفاظ یہ جملے نبی کی حدیث کے مقابلے پر اتنے سے پتھروں کی بارش نہ کرے نہ کر دے اور ایسا نہ ہو کہ پتھر کر کے اللہ ہلاک کر, کر دے تم تباہ ہو جاؤ تم برباد ہو جاؤ کون کہہ رہے صحابی رسول کہہ رہے آج ہماری کیفیت ہم کہتے جی ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہمارے فلاں نے یہ کہا ہمارے امام نے یہ کہا ہمارے فلانے نے یہ کہا ہم سب کا سب اپنے بڑوں پر چھوڑ دیتے یہ نہیں دیکھتے کہ بڑوں کے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے صحابہ کی ترم تعلیم اور تربیت کی آج تو دنیا میں ہونا ہے جو آج میں اور آپ دیکھ رہے نا یہ فتنے یہ سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی نبی علیہ السلام کے صحابی عمر فاروق اللہ کے نبی کی پیشن گوئی پیغمبر کی ایک ایک بات پر صحابہ اکرام جو ہے وہ یقین رکھا کرتے تھے پتھر پر لکیر اور لکیر لکی نبی علیہ السلام فرماتے ایک موقع پر آپ نے پیشن گوئی فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور امیہ بن خلف کے بارے میں فرمایا یہ دونوں اللہ کے دشمن ہے اور ان دونوں کو قتل کیا جائے اور فلا فلا جگہ پر ان کو قتل کیا جائے گا فلا فلا جگہ پر جہنم واسل ہو ابر فاروق فرماتے میں نے وہ اللہ کے نبی کا فرمان یاد ہی نہیں کیا بلکہ وہ مقام وہ جگہ بھی یاد کر لی کہ جہاں اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا تھا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ابو جہل کو قتل کیا رسول فرمایا یہ مارے جائیں گے ان کو قتل کیا جائے گا یہ دونوں ایمان نصیب ان کو نہیں ہوگا اور مجھے اس بات پر بھی یقین تھا کہ یہ بات کہنے والے محمد الرسول اللہ ہے اللہ نبی نے جو فرمایا ہے نا، قتل کیا جائے گا یہ مریں گے مٹیں گے مرنا تو ان کے مقدر میں ہے لیکن مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ جو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ کہاں مارے جائیں گے فلا جگہ ان کو مارا جائے گا وہ جگہ بھی میں نے یاد رکھی اور وہ کہتے ہیں جب ان دونوں کو مارا گیا اللہ اکبر میرا ایمان میرا یقین اور پختہ ہو گیا اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا مارے گئے لیکن اسی جگہ پر مارے گئے کہ جہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ صحابہ کا ایمان تھا یہ صحابہ اکرام کا یقین پیارے محبوب علیہ السلام کی پیشن گوئی اللہ کے نبی کے سگابا پر ایمان رکھتے تھے صحابہ کو یقین ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سگابا یقین رکھتے تھے یہ نبی کا فرمان لگے یہ نبی کے قول ہے اقوال ہے یہ نبی علیہ السلام کے برام ہے نبی نے جو کہہ دیا وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا نبی نے جو پیشن گوئی فرما دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بیان کر دیا وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام نے ایک اور پیشن گوئی فرمائی تھی یہ صحابہ کی پیشن صحابہ کرام کا پیشن گوئیوں پر ایمان اسلام اللہ کی شریعت اور کائنات کے امام کی سیرت سے میں اور آپ آج کا مسلمان کو سو دور نظر آتا کو سو دور نظر آتا کو سو دور نظر آتا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا یہودیوں میں کتنے گروہ ہوئے تھے کتنے اکہتر نسارا میں بہتر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر میری امت کے اندر تہتر فرقے ہوں گے تہتر یہودیوں میں اکہتر تھے نثارا میں بہتر اور میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے ہر جماعت ہر گروہ ہر پارٹی ہر ایک جو ہے وہ اپنے آبادی کی دعائی دے رہا ہوگا آئیے صحابہ کا مقام سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان تہتر جماعتوں میں فرقوں میں چاہتے ہو کہ کامیاب ترین جماعت کو اختیار کرو اس میں شمولیت کرو اور اس جیسی زندگی گزارو اگر ان تہتر فرقوں میں کامیاب جنت میں جانے والا فرقہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مل جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کیا فرمایا تھا کل یہ سب کے سب اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا اللہ واحدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے برمایا وہ جماعت وہی ہوگی آج کے دن جس دین پر میں اور میرے صحابہ چل رہے اگر اس جیسی طرز زندگی اختیار کرنے والے میں جماعتوں میں اگر کوئی ہوگا تو اللہ اسے جنت میں ڈالے گا یہ صحابہ ہے یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے نبی علیہ السلام سلام سے سیکھ کر سمجھ کر صاحب کرام ر یہ صحابہ کرام نکلا نبی علیہ السلام کے صغابی حضرت عمران رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام کے صغابی گئے وہ لوگوں کا نصیحت کر رہے گئے لوگوں میں بااس کر رہے گئے اور لوگوں کو سنے دی اصول سکھا رہے گئے کہ اللہ کے نبی جینے کا یہ طریقہ سکھایا جینے کا یہ ڈنگ اللہ کے نبی نے بتایا اللہ کے نبی کی سنگری سنگری اور سے وہ اللہ کے نبی کے بھی آگاہ کر گئے اللہ کے نبی کی سیرت پر چلو اللہ کے نبی کی سنتوں کو اختیار کرو اللہ کے نبی کی احادیث کے مطابق عملی زندگی گزارو درمیان گفتگو کے درمیان اللہ الحت اللہ کے نبی اس حدیث میں اس موقع پر اپنے صحابہ کو حیا اختیار کرنے کی تلقین فرما رہے تھے با حیاء بنو با شرم بنو بے شرم اور بے حیائیوں کو اپنے قریب تک نگیاں نہیں دینا اگر حیا کو اختیار کرو گے حیا کا بدلہ رب العالمین نے اچھائی کی اور نگی رکھا بے حیائی کو اختیار کرو گے بے شرمی کا بدلا اللہ اکبر دنیا میں رسوائی سلالت بربادی کے علاوہ کچھ نہیں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحتی علامی حیا کا نتیجہ حیا با شرمی کا نتیجہ جو ہے بے شرمی نہیں مجلس کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے نا جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں اگر کسی کو کوئی بات پتا ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گفتگو کا حصہ دن معاملات کا حصہ بن جاؤں نہیں پتا ہیں اللہ کے نبی کا بیان کر رہا ہے درخت درمیان سے ایک شخص نے کہا ہاں ہاں اس حیا سے متعلق ہمارے بڑے یہ کہتے تھے فلا یہ کہا ہمارے پیروں نے ہمارے فلا اللہ کے نبی کی حدیث آپ کا پیغام آپ کا فرمان سنا رہا ہوں یہ ہے صحابہ کی طرف یہ ہے صحابہ کا ایمان یہ ہے صحابہ کرام کے رویے یہ ہے صحابہ کرام کا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے صحابہ رام کا رویہ درد کہا میں اللہ کے رسول کی بات تجھے سنا رہا ہوں ظالم تو کہتا ہے فلانے نے یہ کہا بڑوں نے یہ کہا بزرگوں نے یہ کہا ہمارے استادوں نے, یہ کہا ہے ہمارے, پہلوانوں نے یہ کہا ہے ہمارے اماموں میں ہمارے فخر میں تمہیں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور یاد رکھو اتنا گھناؤن عمل تم نے کیا ہے آج تم اس لائف ہی نہیں ہو کہ امرام تم سے آج کے بعد کوئی بات کرے یا اب تمہیں کوئی اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنا میں یہ گوارہ ہی نہیں کرتا کہ میں تم سے گفتگو کروں کلام کروں پھر گفتگو نہیں کی بند کر دی یہ صحابہ اکرم ہماری کیفیت ہمارے حالات شرم آتی ہے اگر اس پر غور کیا جائے مسلمانوں کا طرز زندگی کتنا صحابہ رضوان اللہ میں مہاجرین اور دلوئی مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے انصار اہل مدینہ کا جنہوں نے مہاجرین کا جو سہارا بنے ان کے درد دکھ درد اور تکلیفوں کو بانٹا انہوں نے اپنے کان لیا اپنے ذمہ لیا اور خوشیوں کو اللہ اکبر تقسیم کیا یہ مہاجرین السار جس وقت یہ آیت نادل ہوئی تو مہاجرین النصار وہ صحابہ کی ہی جماعت تھی رب نے فرمایا میں ان مہاجرین انصار یعنی صحابہ سے تو راضی ہوں لیکن میں ان سے بھی راضی ہوں کہ جو میرے نبی کے صحابہ جیسی طرد زندگی کو اختیار کرتے ہیں میں ان سے بھی راضی تھا اور میں تم سے بھی راضی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری عملی کوتاحیاں اور کمزوریاں دور فرما دے کہنے سننے کو بہت ہے یہ محراب و ممبر ایک معمولی حیثیت نہیں رکھتا ہمارے محترم جناب شیخ عبداللہ ناصر حفظہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی زندگی میں ان کے علم میں ان کے مال جان میں خیر اور برکتیں پیدا فرمائے یقینی طور پر بہت دین کے حوالے سے کوئی کمی کجی نہیں رہتی جب شیخ تشریف لے آتے ہیں شرم بھی آتی ہے اکثر علماء کیا بلکہ تقریباً جب شیخ تشریف لاتے ہیں تو ہم سب ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ایک طالب علم بھی مجھ سے بڑھ کر ہوگا ہم سب سلنڈر ہو جاتے ہیں ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیخ جو ہے وہ بیان کریں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتی عطا فرمائے ہم سب ان سے استفادہ کرتے رہیں جو کچھ بیان ہوا میرے شیخ بھی ماشاءاللہ بیٹھیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے برکتوں والی عمر عطا فرمائے رب العزت اللہ نے شیخ کو بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے وہ کی تعریف نہیں مجھے نماز کے لیے آگے کیا کوشش خواہش یہ تھی کہ شیخ کے پیچھے نماز پڑھیں میں نے نام بھی پوچھا کل لگے میرا نام یہ ہے میں نے کہا ضرت میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ آگے تشریف لے آئیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور جو مسجد کی انتظامیہ ہے بڑا اچھا ایک ماحول بنایا ہوا ہے اور میں تو یہی کہوں گا کہ اہل علم کو ہی بلایا کریں میں تو ایک طالب علم ہوں اور اللہ ہمارے اس محنت کو آج کی حاضری کو منظور و مقبول فرما لے اور جو بھی کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ختم کرتے ہوئے ان کو خیر کے ساتھ بدر جائے عتم پوری فرماتے ہوئے ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے اکول و قبل ہاضا سفر اللہ و ول وسلم